اے آمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی اور حد سے نہ بڑو بے شک حد سے بڑے والے اللہ کو ناپسند ہے